وہ از اخزنا اور پانچواں جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ وہ از اخذنا میسا اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لے لیا یہ کل بھی گزر چکی ہے وہ رفا نا کا اور ہم نے پہاڑ تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کیا گزر گئی نا کل ٹھیک ہے جی خزو ما آتی نا اور ہم نے کہا سختی سے عمل کرو شدت سے پوری طرح عمل کرو جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے وسماؤ اور ہماری بات سنو کالو سمینا انہوں نے کہا ہم نے سنا وا سائنا اور ہم نہیں مانتے دیکھا یہ ہے وہ چیز جو ان میں تھی کہ سمینا وا انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے ایک تو دیکھو سمینا و آسائنا دونوں الفاظ آئے ہیں اور واؤ جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے کہ کہا ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے تو جمع ہو گئی دونوں چیزیں ایک وقت نے کہہ دیا سمینا جب سر پہ, پہ پہاڑ آ گیا کہ ہم نے سنا اور جب پہاڑ ہٹ گیا تل گیا تو انہوں نے کہا آسائنا نہیں مانتے ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ زبانی طور پر تو کہہ دیا سمینا ہم مانتے ہیں اور دل میں یہ بات کہہ دی کہ اسینا ہم نہیں مانتے یعنی انہوں نے زبان سے تو یہ نہیں کہا لفظ کہ ہم نہیں مانتے لیکن دل میں یہ کہہ دیا تو اللہ نے اسے بھی تعبیر کر دیا ہے وہ بحث ایک دن کی تھی نا کہ قول کبھی کبھی اس چیز کے معنی میں بھی آتا ہے جو دل میں ہے کہا تھا نا اور قول کبھی کبھی اس معنی میں بھی آتا ہے جو زبان حال جسے کہتے ہیں فکولی انی نظر قلر رحمان تو مریم تم کہنا کہ میں نے آج کے دن خدا رحمان کے لیے ایک روزہ رکھا ہے تو یعنی حال تمہارا ایسا ہو تو تیسری تفسیر اس کی حال سے کی گئی ہے کہ سمینا انہوں نے کہا اللہ آپ کی بات مانتے ہیں وہ اور حالت یہ ہو گئی ان کی کہ ہماری بات کو مان کے نہیں دیا وہ اشرے اور پلائے گئے پھر کلوبہ اچھا آگے بعد میں چلتے ہیں ایک بات اور رہے کہ سمینا وسائنا میں تین تفصیلیں ہو گئی ہیں سعنا کی کہ یا تو انہوں نے زبان سے کہہ دیا یا دل سے کہہ دیا یا ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اللہ کی بات نہیں مانتے علی اعظب اللہ ان آیات کو آج مسلمانوں پر لگائیں اور دیکھیں تو ان کی بھی حالتیں کیا ہے اور اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھو ان کا سمینا و آتانا اللہ ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم اطاعت کرتے ہیں اور اس کے باوجود کچھ کمی بیشی جو رہ جائے وہ فرانک یہ پردگار آپ معاف کر دیجیے وہ اشرے گوف یہ کلو اور ان کے دلوں میں پلا دی گئی اشرے بو پلائے گئے الحجل بچھڑے کو اب بچڑا تو کوئی پینے کی چیز نہیں ہے ترجمہ لفظی طور پر تو یہی بنے گا نا کہ ان کے دلوں میں بچڑا پلا دیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہاں کچھ لفظ اور ہے اور مفسرین کہتے ہیں حب العجل, حب العجل بچڑے کی محبت پلا دی گئی جیسے کپڑا رنگ دیا جاتا ہے تو رنگ اس کپڑے کے ایک ایک دھاگے میں پیوست ہو جاتا ہے اس طرح جب کسی کی محبت غالب آ جائے نا تو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں گھول کے ڈال دی گئی اور اردو میں بھی بولتے ہیں خواتین بولتی ہیں زیادہ گھروں میں کسی تو کچھ کھول کے پلا دیا ساس کہتی ہیں نا بہو کے متعلق کہہ رہے جب سے یہ آئی ہیں کچھ کھول کے پلا دیا تو بس جو گھول کے پلانا ہے نا وہ یہ چیز وہ شروع جل اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کھول کے ڈال دی گئی بے کفر ان کے کفر کے سبب سے علیہ زبہ ایک کفر ان نے کیا یعنی انبیاء علیہ صلاحت واللام کو جھٹلایا اور پھر اس کفر کی وجہ سے ایک اور کفر آ گیا اور وجہ کے بچڑے سے محبت کرنے لگے کل بے سما آپ کہیے یہ پانچواں جواب ہوا نا اور اصل میں بات انہوں نے کیا کہی تھی کہ ہم ہاں ہم تو رات پر یقین رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں یہ بات کہی تھی پانچ جواب دینے کے بعد اللہ نے کہا ہے کل بے سما یا بہی ایمان آپ ان سے کہیے تمہارا یہ ایمان بہت ہی بری چیز کی پھر تمہیں تلقین کرتا ہے انکن تم مومنین اگر واقعی تمہارا ایمان یہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تو تمہارا ایمان بے سما یا مرکم تمہیں بہت ہی برائی سکھاتا ہے بہت ہی برا سبق دیتا ہے کیا ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے سمیینا واسینہ کو اور ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرو اور تمہارا ایمان تمہیں یہ چیزیں سکھاتا ہے بہت ہی برا ایمان ہے تمہارا اگر یہ تمہارا ایمان ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے وہ شعر بھی اسی طرح کا ہے نا انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں رافضی ہو گیا ہوں اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنا یہ شیعہ پن ہے اور رافضیت ہے فلیہ شہد استقلاع <زِيُن> تو پھر انسان اور جن سب گوا رہے ہیں کہ واقعی میں شیم مراد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ان کے اولاد سے محبت کرنے کا نام تو شیت نہیں ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے تو یہی بات یہاں آ گئی نا کہ اگر تمہارا ایمان اللہ نے کہا ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے تو بہت ہی برا ایمان ہے پھر تو تمہارا ان کن تم اگر تم ایمان والے